يا جوف بسم الله الرحمن الرحيم وني إن الله وقالاك وقفوه صدر على النبي يا ياتف الذين آمنوا عليه وسلموا سليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة و سلام عليك يا سبيل يا رسول الله الصلاة و سلام عليك يا ربي الله الصلاة والصلاة معلية يا شبيع المتنبين الصلاة والصلاة, والصلاة معلية يا فاتح من المجال وعلى أباس وعلى أصحاب البعض المعين حضر في ببرد وفي الله چند غریب لوگ اور کچھ غلام اگر ایمان لے آئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن حضرت ایندنا صدیق فرض اللہ تعالیٰ وہ کہ جو مقمکرمہ تھیں اور اہل عرب میں قبیلِ قریش کی ممتاز اور با اثر اور دی وجاہت شخصیت تھی حضرت و بکر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جانے پر جو خیض و غذب ہوا ہے وہ دوسروں کے اسلام جانے پر ان کو نہیں ہوا اور یہی جی وجہ تھی کہ حضرت سیدرا صدیقہ پر اسلام تعالیٰ کا پر اس قدر کو پرمنٹ تھے اور اس قدر جو ہے وہ ناراض تھے کہ کئی موقعوں پر ان دشمنان اسلام نے اپنے اس غیر و غضب کا احاطہ کیا کتاب سیئر اور تباری میں یہ بات اچھی ہے حضرت سیدہ اشت ربی اللہ تعالی عہاں کے حوالے سے کہ جب مسلمانوں کی تعداد انتالیس افراد تک پہنچ چکی تھی تو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہیے اس وقت تک جو ہے وہ اللعان اور کھل کر یہ مسلمان اپنا اپنے بارے میں خار نہیں کرتے تھے بلکہ چھپے ہوئے طور پر اور جو ہے مکئی طور پر عبادت علاقے میں موجود تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سرکار کے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر حضرت ابو بکر کو میں کہ ابھی کچھ وقت اور گزرنے لوں لیکن حضرت کتنا کتنی گڑبڑی اللہ تعالیٰ جو اس دعوت حق کے محب اور شہدائد وہی چاہتے تھے کہ مسلمان کھل کر اپنے معمولات انجام کیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر حرم شریف میں تشریح لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تھے کہ حرم پہنچے ہیں تو حضرت سلم صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے حضور صاحب نے مشین فرما کفار مکہ کو جب خبر ہوئی کہ اس طرح سے مسلمان خانہ کعبہ میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں جو ہے وہ کچھ اپنا ذکر وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب پہنچ گئے اور حرم میں ان بے جنوں نے مسلمانوں کو جو سندو کیا ان میں ایک شخص اطبہ بن ربیہ یہ ایک قدر صفاق اور ظالم تھا کہ حضرت سکنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عوام پر اس نے حملہ کیا اس صدر جو ہے درتوف کیا ہے کہ حضرت سگنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بے خوش ہو کر گر جب آپ کے قبیلے کو خبر ہوئی بنی اینڈ کو تو آپ کے قبیلے کے افراد آئے اور آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے جب گھر لے گئے تو اس وقت تک آپ کو ہوش نہیں آیا اور بعض لوگوں کو یہ خیال ہو چکا تھا کہ اب حضرت سیدھن صدیقہ قرض اللہ عالم کی موت واقع ہو جائے اس قدر جو ہے یعنی بے ہوشی کا عالم تاریخ بہرحال کچھ دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا ہے اور اپنے ارد گرد جب اپنے قبیلے قبیلے کے لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا حضرت سیدنہ شدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو کو بھی اس وقت موجود تھے اور ابھی تک یہ انتظام نہیں لائے حضرت ابوب اگر کو جب ہوش آیا ہے تو دیکھیے سرکار تو عالم صدی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم سے کیسی وابست لگی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھا دریافت کیا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کی لوگ یہ سن کر اور آپ کے والد ابو بحافا یہ سن کر بڑے ناراض ہوئے اس اندازہ کیجئے کہ اسی حالت میں غصے کی حالت میں تک یہ تمام جو ہے افراد آپ کے والد سمیت جو ہے آپ کے پاس اٹھ کر چلے گئے اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا اس کے بعد پھر آپ کے والدہ حضرت ابو الخیر سلمان سی جو ہیں آئیں اور خیل بجا کرنے لگیں تو جب آپ سے پوچھا گیا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے سرکار واللم کی کیا خبر حضور کہتے ہیں تو ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا اس وقت تک تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدرتیں سیکھنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عل کی بہن آئی تو دریافت کر خیریت دریافت کرنے کے لیے انہوں نے خیریت دریافت کرنا چاہیے تو آپ نے ان سے بھی جو ہے یہی سوال کیا کہ بتاؤ مجھے حضور اکرم کی کیا خبر ہے حضور کہتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حضور کی خدمت ہی سے حاضری دے کر آ رہی ہوں حضور بالکل خیر خیریت سے ہیں اور تار اردم میں موجود تھیں حضرت بکر ضلع یہ سن کر بڑی تسلی ہوئی بڑا اطمینان ہوا لیکن یہ کہا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور یہ میں نے قسم اٹھا لی خیر آپ کی والدہ اور حضرت عمر الدین صفطار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ان کا اپنی والدہ کا سہارا دے کر یہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور جیسے ہی حضور کے چہرے مبارک پر نظر بڑی تب گر گئے اور حضور کے چہرے کو بوسار دیا یہ یعنی دیکھیے یہ چیز جی حضرت یونیورسٹی کے رضی اللہ تعالیٰ کی وابستگی اور حضور سے عقیدت و محبت کہ زخمی ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور یہی حالت یہ تھا کہ اپنی کوئی فکر نہیں رہتی تھی اپنے بارے میں کوئی جو ہے فکر فکر دامنگ نہیں ہوتی تھی سرکار دوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہر وقت ہر لمحے متفقر رہا کرتے تھے کہ حضور کو کہ تکلی نہ پہنچے تو یہ ایسا دور تھا کہ جب یعنی ان اہل اسلام کو اور حامیان اسلام کو ڈایان اسلام کو اس قدر جو ہے تکالیف اور عدیتیں جو ہے پہنچائی جاتی ہیں اور قریش کا عالم یہ تھا دشمنان اسلام کا عالم یہ تھا کہ اسلام سے دشمنین کا جو حرارت کا ان کا بجائے کھٹنے کے بڑھتا ہی رہتا تھا یہاں تک کہ اس قدر تکالیف اور عصیت میں جب دی جانے لگی اور اعلان اللہ کا نام لینے سے بھی جو ہے ان کو روکا جاتا تھا اگر ملا اللہ کا نام بھی نہیں رہ سکتے تھے تو اس وجہ سے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار تو عالم کی جدائی کسی طرح سے گوارہ بھی کر سکتے تھے خیر انہوں نے ہجرت کا پروگرام بنائے اور مقت المکرمہ سے جو ہے وہ چلے ابھی پانچ دن کی مسافت جی کے راستے پر پہنچے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا مقدم مقرمہ کا رہنے والا جسے ابن الدینہ کہا جاتا تھا اس نے پوچھا کہ کہاں جانے کا خیال ہے کہاں جا رہے ہیں تو فرمایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے مکے سے اب میں چاہتا ہوں کہ سیر و سیاحت کروں اور اللہ تبارک مطالعہ کی عبادت کروں تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو کون نکال سکتا ہے آپ جیسی شخصیت کو مقد المکرمہ سے کون ہے نکالنے والا آپ جو غریبوں کا جو ہے سہارا نہیں اور ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں خلا رحمی کرتے ہیں تو آپ کو کون نکال سکتا ہے آپ میرے ساتھ چچیے میں دیکھتا ہوں اور آپ میرے ساتھ چکیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے واقعی تشہیر لے آئے اور کہنا شروع کیا پرانے غریب کا رسول جاری تھا کچھ شاید نازر ہو چکی تھی خوبصورت نازر ہو چکی اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت سکنا صدیق اکبر رضی اللہ مطالعہ کو بڑی درد آپ اور بڑی اثر بھیز آواز عطا ہو پائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سکنا صدیق اکبر رضی اللہ مطالعہ عنہ کا تلاوت قرآن کریم کرتے وقت ہے جناب درکت طاری ہو جانا یہ اور زیادہ جیسے اس کو مؤثر کر دیتا اور پھر قرآن کریم کلام علاج اس کا اثر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ایک عرصے تک تو حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے گھر میں عبادت کرتے رہے لیکن آپ سے رہا نہیں گیا اور اس کی یہ صورت اختیار کی کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے گھر کے سہن میں چھوٹی سی مسجد بھی جو ہے وہ بنا لی اور اسی مسجد میں آپ نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کے یہ مسجد سے اتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ابھی جو حرم میں توسیع ہو چکی ہے اور جو دروازہ ہے جسے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ عبدالعدید کے نام پر رکھا اس کا نام رکھا ہے بابِ عبدالعدیز اس کے سامنے ہی جو ہے بہت بڑی عمارت تعمیر ہو چکی ہے یہ وہ آبادی تھی یہ وہ محلہ تھا کہ جہاں حضرت دیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا اور اور یہیں حضرت دیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد تھی سن انیس سو ستاسی اور اٹھاسی میں نے اس مسجد کی زیارت کی لیکن ابھی جب انیس سو پچانوے میں گیا ہوں تو وہاں پر وہ سب یہ یعنی بلڈنگیں تعمیر ہو ہیں اور وہ اس مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا بہراد یہ جو ہے پوچھنے خلاف شرح حرکت ہے اور مسجد کا حکم یہ ہے کہ جہاں ایک جگہ مستقیل طور پر مسجد بن جاتی ہے تو اس کی مسجدیت اور وہ اس طرح سے مسجد ہو جاتی ہے کہ زمین کے ساتھ میں طبقے سے لے کر اور بیت المعمول تک وہ فضا ساری کی ساری جو ہے وہ مسجد معلوم اس کو کوئی جو ہے ہٹا نہیں سکتا ہے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی وہاں سے اس مسجد کو ہٹا دے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا پر میں کہ بمن عظلم ہوں منمم مساجد اللہ جس طرف بھی بتا یہ کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظاہر کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کو منع کرتے ہیں اور مسجد کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ویرانی نہیں بلکہ وہاں سے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے جناب ختم کر دیا ہے یہ ہے نقدیوں کا دین و اسلام یہ ہے وہاں یہ ہے وہ شریعت ان کی کہ کس قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے لیکن ان ان, ان کا دین و ایمان آپ بلائے گا کتے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین و اسلام تو وہاں پر آیا ہے وہاں سے وہاں اسلام آیا وہاں ایسا ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہاں پر یہاں وہاں ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی مثال یہاں پر قائم کریں کہ جناب جہاں مسجد دیکھیں اور جہاں جو ہے ایسی ضرورت ہے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اپنی منمانی کرنے لگے تو ٹھیک ہے وہاں پر مسجدوں کو اس طرح سے جو ہے وہ شہید سے کیا جاتا رہے اور مسجدوں کو مٹا دیے مٹا دیا جا جایا جا جا کرے اور مثال دی جائے کہ جناب وہاں پر بھی تو ایسا ہوتا ہے جہاں اسلام آیا یہ بات نہیں ہے یہ بات سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں جو کچھ ہوا کرے اس کی تم کم بھی کرنا سرکار دعالت میں قرآن اور حدیث اپنا جو ہے عصو یہ جو ہے ہمارے لیے چھوڑا ہے ہمارے لیے رہنمائی قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ کافی ہے ہمیں جو ہے ان کے عمل اور فعل کو نہیں دے دینے کی دنائی یہ دین ہے یا نہ شریعت ہے یہ لوگوں نے اپنی ذہن سے باتیں پڑھ لی ہیں تو یہ ان کی اپنی اس طرح ہے لیکن دین و شریعت یہ نہیں ہے مسجد ایک جگہ ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے اور کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے کوئی اس کو برباد نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک تو مسجد کی بات نہیں ہے وہاں تو ایسی ایسی ایسی مساجدیں تھیں کہ جس کا جو ہے یعنی قرآن سے اور تاریخ اسلام سے بہت گہرا رشتہ اور بہت گہرا جو ہے وہ ناتا اور رابطہ ہے ایسے ایسے مقامات کو انہوں نے ملیہ امبیڈ کر کر رکھ دیا ہے اور ایسے ایسے یعنی آثارِ اسلامیہ کو انہوں نے جو بالکل برباد اور تباہ کر کر رکھ دیا ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک جو ہے یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں ہے جبکہ اس جیسی چیزیں اور اس جیسے مقام جو ہیں وہ شاہ اللہ میں داخل ہیں شاہ اللہ میں داخل ہیں اور اس نسلی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے پہلے وہ تمامات تمام مقامات جو ہیں بالکل محفوظ تھے اور وہ مقامات مقدسہ وہ, وہ تاریخ میں آج موجود ہیں صرف اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہے کتابوں میں کاغذوں میں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں لیکن بہت سے مقامات مقدسہ جو ہے اس بدبک اور اس جو ہے نسبی حکومت نے جو ان کو ملیا میٹ کر کر رکھ دیا ہے حتیٰ کہ سرکار دوارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت جہاں آپ پیدا ہوئے تھے اس جگہ ان بدبختوں نے ایک نام نہاد لائبریری قائم کی ہوئی ہے جہاں کچھ کام آدمی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ مقام مقدس جہاں سرکار جو پیدا ہوئے اور جہاں جو ہے جناب ہیں، ایک صدیوں تک جو ہے وہاں ہر جو ہے بارہویں شب میں خاص طور پر جو ہے ربیع القل شریف میں بارہویں شب کے موقع پر محفظ ہوا کرتی تھی سرکار کا ذکر ہوا کرتا تھا وہاں اس مقام میں ایک کم, کمرہ بنا کر تالا لگا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو جو یہ باتیں ساری جو ہے شرک اور گرنت نظر آتی مسلمان وہاں جا کر نفل پڑھتے تھے دعائیں کرتے تھے اور یہ سن کرتے دیا ہے حضرت سکریہ علیہ السلام کے واقعات سور مریم میں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم تھا اب یہ کر رہا تھا کہ حضرتیں کسی سے تیغرضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں ممسد بنائی یہاں عبادت کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن کریم کی کلاوت کرتے تھے جب آپ کلاوت کرتے تھے تو آپ کی یہ درد انگیز اور اثر آپ کی آواز سن کر مکہ کے نوجوان مکے کی عورتیں اور مکے کے جو ہے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس طرح سے اسلام کی ایک صورت تک تبلیغ کی یہ نکلائی تھی فارے منتقل ہو یہ برداشت نہیں ہوا اور جو ہے نا ابن بدنہ سے شکایت کی کہ ابو بکر جو ہے پھر الگ اعلان جو ہے اپنے معمولات انجام دینے لگے ہیں اگر جو ہے وہ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو جو ہے ان کے ان کے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا ابن وزنا تم اب جو ہے ابو بکر کی حمایت کرنا چھوڑ دو اپنی پناہ سے ان کو جو ہے نکال دو ہم جانے ابو بکر کا کام جائے ابن ابن بزنا حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے جو ہے وہ آپ کی حمایت کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا آپ جو ہے ایسا نہ کریں اور آپ میری پناہ میں حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عمل نے فرمایا کہ مجھے تمہاری پناہ بنا کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری پناہ سے نکل کر اب اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں مجھے تمہاری کوئی پناہ کی ضرورت نہیں تھی حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حقیقت یہ ہے کہ پر اس پراشو دور میں جب کہ طرح طرح کی اصلیتیں اور تکالیف کی جا رہی تھیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس قدر خدمات انجام دی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے بازو شروعات ہونے لگی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ساتھ رہتے تھے جیسا کہ سایہ ساتھ رہتا ہے اور کوئی موقع ایسا نہیں کہ انہوں نے چھوڑا کہ جس میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کی مدد اور جانت نہ کی ہو ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خان کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے کفار مکہ نے آ کر آپ کو گھیر لیا اور مارنا شروع کر دیا حضرت کتنا صدیقی کا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسے نازک موقع پر جو ہے پڑھ کر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ دیا اور ان کے نرغے سے نکالا اور آپ یہ فرماتے رہے کہ بد کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے اسی طرح سے خانہ کعبہ میں سرکار دوارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے تو اقبا بن معاہد کی اس قدر بتبخب تھا اس سے اندازہ کیجیے کی سرکار سے دشمنی کی اس کی جو ہے کی جو ہے وہ بات تھی کہ اپنی چادر لی سرکار دو عالم کے جو ہے گلے میں ڈالی اس کو جو ہے بڑنا شروع کیا بل شروع کیا اور اس قدر بل کہ سرکار دو عالم کا جو تھا دم ٹوٹنے لگا ایسے موقع پر بھی حضرت سبن صدیقر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے نردے سے چھڑایا اور یہ فرمایا کہ تم اے اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا پرور اللہ ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ع اس اس بال سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دلیر تھے اور کیسے بہادر تھے اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت یعنی بہت بات کا واقعہ یعنی جب کہ آپ یعنی اچھے عمر کو پہنچ چکے تھے اس وقت یہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ واقعہ دیکھا ہے کہ حرم شریف میں سرکار دارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار میں گھیرا ہوا تھا اور ہم میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم سرکار دعارم کے قریب جائیں ایسے نازک موقع پر ہم میں سے حضرت مبدر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھے کسی کو دھکا دیا کسی کو جو ہے ہٹایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی نیت پہ نکالا اور گھر پہنچایا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جب حضرت علی سنا رہے تھے تو کیفیت یہ ہوئی کہ چادر اپنی لے کر کے بیان کر کر رونا شروع کر دیا روتے رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے آل فرعون کا مومن اچھا تھا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو؟ یہ آل فرعون کے مومن کا معاملہ قرآن کریم میں بیان ہوا بلکہ سورت کا نام ہی سورت المومن ہے چوبیس بھی بارے میں اس سورت کا نام ہی مومن ہے اس میں فرعون کے زمانے کے اس شخص کا بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے ہوئے تھا لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا اس نے چھپائے ہوا تھا نو رات ہوتا ہے وقال رجول رجول ربی اللہ کہ آل فرعون کے آل فر اون میں سے ایک شخص جو ایمان لائے ہوئے تھا اور اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا وہ اپنے ایمان کو شباتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ مجھے بتلا کہ آل فرآن کا مومن جو ہے وہ افضل تھا یا حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اچھے اور افضل ہیں لوگ خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو پھر تعتم اللہ کی میں کہتا ہوں کہ حضرت مبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ تھا اس لیے میرے نظر حضرت بکر کا ایک لمحہ جو ہے وہ آل کے مومن سے ہزاروں لمحوں سے کہیں زیادہ آلہ اور افضل ہے اور یہ بات ایک حقیقت کہ ایسا زمانہ جہاں جو ہے وہ یہ عالم ہو اس طرح سے جو ہے عصلیت تکالیف پہنچائی گئی ہو حقیقت یہ ہے کہ ان تکالیف کا اگر ہم تصور بھی کریں تو جسم پر جو ہے نرزہ تاریخ ہو جاتا ہے ایسی ایسی تکالیف پہنچائی گئی اور ایسے نازک موقع پر حضرت سیدنا صدیق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی تفرید اسلام کے لیے اور نشر و اشاعت اسلام کے لیے اور ترقی اسلام کے لیے کوئی طبی کا نہیں کیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہا جو ہے اس کا اعلان فرماتے تھے اور لوگوں سے ذکر کیا کرتے تھے اور ان الفاظ میں حضرت سید حکبرت صلی اللہ تعالیٰ عمو کے انصاف فیری طبی اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے فرماتے تھے ماں نفانی ماں ل سب تو ماں نفا مارو ابھی بخش اور کما بات کہ جس قدر اور جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہ نہیں پہنچایا اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آ... لئی سا ان لئی سہد انہد المن آہ... آہ... امن علیہ آ... لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مجھ پر کوئی احسان ہو اور وہ احسان اور وہ جو ہے امتحان کے جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس سے اور اپنے مال سے مجھے پہنچایا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کے مال کا میں بدلہ نہیں چکا چکا ہوں ایسا جو ہے ان بات تبیل اللہ کا مظاہرہ کیا ایک طرف تو اس طرح سے اپنی جان سے اور اپنی جو ہے اپنے مال سے حمایت اسلام کے لیے تک جو ہے وہ کوشاں رہے اور دوسری طرف جو ہے جناب اس وقت جب کہ جو ہے جناب ان مسلمانوں پر ہیں اور ان غریبوں پر کہ جو اسلام لا چکے تھے اس وجہ سے ان پر بندالم اٹھائے جا رہے تھے کون نہیں جانتا کہ اسلام کے مؤذن اول حضرت دینا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہیں کیسے مظالم ان پر کیے گئے اور گمیا ابن خبر جو جن کی غلامی میں یہ تھے کیسا ظلم دھایا کرتا تھا عرب کی جو ہے جناب گرمی عرب کی تپتی ہوئی ریت ہیں جب اپنے عروج پر سورج ہوا کرتا تھا اور ایسے موقع پر جو ہے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اس پر لٹا کر وہ ظلم ڈھایا کرتا تھا بدنی پتھر رکھ دیا کرتا تھا اسی پر انتفا نہیں کرتا تھا بلکہ رسی پیروں میں باندھ کر چھوکروں کے حوالے کر دیا کرتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا امیہ نے سل کو منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو آزاد کیا یہی وجہ تھی کہ حضرت سیترہ عمر میں ستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آ, آ, ابو بکر سید دونہ آ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا اس طرح سے جو ہے ان کا اعتراف کیا جاتا تھا اور یہی نہیں بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا اگرچہ مشہور حضرت بلال ہیں حضرت ابو فکیہ عامر بن فہیرہ اور خواتین میں حضرت لبینہ حضرت سنہرا حضرت ام ابز حضرت نہدیا حضرت زمیرا اور حضرت لبینہ یہ حضرت اتنا فاروق آس رضی اللہ تعالی عنہ کی کریلا تھی ابھی حضرت ابو، حضرت عمر قدر ظلم کیا کرتے تھے ایسا ستایا کرتے تھے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیسا اسپتلال تھا اور کیسی پامردی سے یہ جواب دیا کرتی تھی حضرت لبینہ کہ عمر اگر تم اسلام نہیں لائے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے اس کا بدلہ ضرور لے گا حضرت زنہرا تو تو اب حضرت عمر نے اس قدر مارا لیکن ان کے پائے جباط میں کوئی زردہ نہیں جاری ہوا اور ابو جہل میں تو یہاں تک پٹائی کی تھی ان کی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی ہیں اس قدر مارا اس کے بعد پھر حضرت عمر نظام لے آئیں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ حضرت کنیزہ تھیں باندی تھی حضرت زبینہ اور سنہرا لیکن کیا جو ہے شرپ و مج کہ اپنے آقا سے پہلے جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا سب سے پہلے اسلام یہ لائن آج لوگ جو ہے جناب بچوں کے نام کے بارے میں یہ جو ہے ذہن بنائے ہو کہ میں نام ہونا چاہیے اور نانے اس میں جو ہے وہ ایسے بے معنیٰ نام رکھ دیتے ہیں بعد کو جو ہے یعنی اسلام شرح صلاب اسلام لوگ جو وہ نام رکھ دیتے ہیں غیر مسلموں کے نام رکھ دیتے ہیں تو میں بتلاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ نام لبینا سنیر یہ ہیں خواتین اسلام ان کے نام رکھیں تو پتہ چلے کہ یہ کون تھی اس طرح اس حوالے سے بھی جو ہے ان کی شخصیت بھی جو ہے نمایاں ہو پتہ چلے کہ یہ وہ ہیں کہ اس وقت جب کہ اسلام بے برک و نوا تھا اور اسلام کے قدم نہیں جمے تھے یہی وہ غریب تھے اور یہی وہ کرندائیں تھیں اور یہی جو ہے وہ غلام تھے کہ جنہوں نے اسلام کے قدم مضبوط کیے جنہوں نے اسلام کے لیے اس طرح کی اہمیتیں برداشت کر کر اسلام کو پروان چڑھایا تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جو حضرتیں اسی طرح صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و کرم کے دست غریب نواز میں جو ہے ان پر جو ہے فیاض الستی تخاوت کرتے ہوئے ان کو جو ہے کثیر رقم دے کر جو ہے وہ خرچ اور کثیر رقم خرچ کر کر اسلام کے لیے ان کو آزاد کیا حضرت ابو بدر صدیقی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو وہاں جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ان کے آزاد کرنے اس وقت تک تو ان سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم اپنا یہ ماں ان بوڑھے ان بوڑھے غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کر رہے ہو ان قریضوں اور ان باتیوں کو آزاد کرنے پر خرچ کر رہے ہو کل اگر تم کوئی وقت پڑا تو یہ بوڑھے اور یہ عورتیں تمہارے کیا کام آئیں گی تمہیں تو چاہیے گا یہی کرنا ہے تو پھر جو ہے غلام مردوں کو جو, جو جوان ہو ان کو خرید کر آزاد کرو تو کل اگر کوئی وقت پڑا بھی تمہارے کام آئیں گے حضرت اندی کا ضرورت اللہ تعالیٰ کیا اچھا جواب دیا کیا پیارا جواب دیا اپنے والد کو فرمایا کہ ابا جان میں ان غلاموں کو جو آزاد کر رہا ہوں کسی اپنی ذاتی گرد اور دنیاوی منفات کے لیے نہیں آزاد کر رہا ہوں محض اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی اس کے رسول کی رضا کے لیے میں آزاد کر رہا ہوں میرا آزاد کرنا کسی دنیاوی منفات کے لیے نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ پرانے کریم میں ایسے لوگوں کے مال کے خرچ کرنے ان کے درجات کو جو ہے بڑا کرایا گیا اور اوپلنگ بدلایا گیا ہے پرمایا کب لائے کبھی من کو من انفل قبل فن وقاتل سر فہرست ہیں حضرت بکر بھی اور دوسرے بھی تو فرمایا کہ یہ درجے کے اعتبار سے اور اپنے جو ہے شرط و مشق کے اعتبار سے بہت برن کو بالا ہیں ان لوگوں سے کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کی راہ میں جہاد کیا اور اپنا مال سرچ کیا حضرت سیدنا سندی کا برضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام لائے ہیں تو اس وقت یہ چالیس ہزار دینار کے مالک تھے اور جن میں سے پینتیس ہزار کو آپ نے اسی طرح سے غلاموں کے آزاد کرنے میں بانگیوں کے آزاد کرنے میں اور جید ضرور پڑی اس موقع پر اس طرح سے خرچ کیے اور جب ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تو اس وقت صرف آپ کے پاس پانچ ہزار دینار تھے اور وہ بھی پھرچے مدینہ پہنچ کر کے وہ خرچ کر دیے تھے اسی لیے اللہ تبالک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انفاق کی اور اس خرچ کی اس طرح سے تعریف فرمائی کہ الگزین سکون امبال کہ وہ لوگ جو اپنا مال اعلان بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عزر ہے حضرت سیدنہ صدیق ہر حوالے سے جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو آگے آگے نظر آتے ہیں پیش پیش نظر آتے ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمیم کے لیے اور دین کی سر کے لیے کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمیش پیش نہ ہو حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کی خدمات جلیلہ اور پھر جو ہے جب خلافت پر متمکن ہوئے ہیں اور تب خلافت کو جب انہیں انہوں نے رونق بخشی ہے تو وہ بھی ان کا ایک نمایاں پہلو ہے اور ایسا نمایاں پہلو ہے کہ نہ صرف یہ کہ تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ اسلام سے قبل کی جو تاریخیں ہیں اور دوسرے اجیان کی جو تاریخیں ہیں ان کا موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کا ایک ایک پہلو ایسا منفرد ہے اور ایسا حسین ہے کہ وہ کسی اور جگہ جگہ کسی کی سیرت میں اور کسی شخصیت میں وہ نظر نہیں آتا ہے حضرت سیدنا سندی کر برضی اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت ایسی جامع اور ایسی کامل ہے کہ ان کی سیرت اور ان کے یہ کارنامے اور ان کی یہ خدمات آج ان مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے ضرورت اس بات کی ہے اور کہ ہم دعا کریں کہ ان شخصیتوں سے بابستہ حامل کوئی شخصیت ہمیں اللہ تبارک مطالعہ طا فرمائے تو پھر اسلام کے جلوے نظر آنے لگیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے واہ وہ دوا ہے الحمد للہ